وكل مهدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتنا فلا تخضعنا بالقول الَّذِي فِي قلب ہی وَقُلْنَا قَوْلًا معروف محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو یہ صورت احزاب کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ سلاۃ السلام کی بیویاں جو ازواج مطحرات ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں بنایا ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کو آپ نے ساتھ فرمایا منزل تروال اے لوگوں میں تمہارے باپ کے درجے پر ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان نبی ایک مومن کو اپنے جان کی جتنی فکر ہوتی ہے نبی اس سے بھی زیادہ امتوں کی فکر کرتے ہیں یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہم سے جو نبی کا رشتہ ہے وہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آگے رشا سنوایا وہ ازواج ہوں اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو بنایا ہے نبی علیہ سراک نام کی جتنی بیویاں ہیں ہر ایک بیوی ہماری ماں ہے اور ماں ہی کی طرح احترام ان کی عزت ان سے محبت کرنا ہر مومن کے اوپر ضروری ہے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا ان منز نال او اللہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں اس لیے تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں ہر چھوٹی بڑی فائدے کی چیز بتاتا ہوں اور ہر نقصان دہ چیز سے تمہیں روکتا ہوں جب نبی باپ ہیں آ آ آ باپ کے درجے میں ہیں اور تمام لوگوں کو ہر وہ بات سکھلا دیتے ہیں جس میں لوگوں کی خیر اور بھلائی ہو ہر اس چیز سے منع کر دیتے ہیں جس میں نقصان اور خسارہ ہو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات ہماری ماں بنایا ہے آپ اگر جانتے ہیں ماں کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام کرا دے فرمایا وہ آزواج ہو تمہاری نبی کی بیویاں مومنوں تمہاری ماں ہیں ایک ماں جتنی فکر اولاد کی کرتی ہے ویسے ہی ازواج متحرات میں سے ہر روز رسول وسلم جو ہے قیامت تک آنے والے امتیوں کی خیر خواہ ہمدرد ہے اسی لیے قرآن پاک میں سلاق اسلام کے ازواج کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا اور ان سے محبت واجب کرا دی گئی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سور شورا کے اندر اعلان کیا اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کل کم علیہ قربا آپ ان سے کہہ دیئے۔ کہ اے دنیا کے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قرابت داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا ہمارے قرابت داروں کا خیال رکھنا ان کا لحاظ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات ہماری مائیں جو ہیں ان کو ہمارے لیے اسوا ہمارے لیے خدوا بیان فرمایا ہے ہر نبی کی نبی کی ہر بیوی بی کو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بڑا اعلیٰ درجے کا کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے اور ان امت کو امت کے مردوں کو اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو جو ہمارے نبی کی بیویوں کے اندر ہم نے رکھا ہے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالانہ سب سے پہلی بیوی بی ہیں نبی علیہ سراف نبوت سے کب نے ان سے شادی کیا تھا ان کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے اللہ نے کس طرح سے ان کو اسوا اور قدوہ بنایا ہے حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی علحیت کمرے میں بیٹھے تھے خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کچن میں کھانا پکائیں سالن لیا اور کچھ روٹی لیا اور میں اپنے کچن سے لے کر کے کھانا نبی علحیم کی خدمت میں آ رہی تھی ابھی وہ راستے میں ہیں لیکن ضبر امین نبی علیہ سراب کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچ گئے ہیں نبی علیہ الراب کے پاس ضبریل امین پہنچے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی خدیہ جو آپ کا کھانا لے کر کے آ رہی ہے سب سے پہلے تو اللہ کا سلام پہنچائے میرا سلام کہیں اس سے ہم سلام لے کر کے آئے ہیں اللہ کا اور خود سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ خدیجہ جو آ رہی ہے بس فل جنت جنت کے اندر ایک آلی شان محل کی بشارت سنا دیں نبی عئی خدیجہ پہنچی کھانا سامنے رکھنے کے پہلے پہلے نبی علیہ و تا نے فرمایا یہ جب رحیل امین کھڑے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں ایک عورت کا یہ مقام و مرتبہ ام المومنی حدیت القبر رضی اللہ تارانہ کا یہ مقام ہے کہ جبرعی امین اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر کے آئیں اور بتا کہ خود جبرائی الامین خدیجہ القبرہ کو سلام کریں بیر بھائیو ایک موقع پر ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدت خدیجہ کے بارے میں کچھ سوتن کا پن کی منا پر کہا یا رسول اللہ ہم جیسی جوان کواری خصورت حسن جمان واری اور بیوی پاکر کے بھی ابھی تک آپ اس بوحی کو نہیں بھولیں نبی نے اس پر آفت سامنے شاہد رمائے آئیشہ خبردان کبھی ہمیں خدیجہ کے بارے میں مرامت نہ کرنا تمہیں معلوم ہے کہ خدیجہ کیا ہے تم ایک شوشن کی نگاہ سے دیکھتی ہو خدیجہ کو لیکن خدیجہ کیا ہے سن لو خدیجہ وہ میری بیوی ہے کہ آ مر تب بھی نبھی جب دنیا کے سارے لوگوں نے ہمارا انکار کیا ایمان لانے سے انکار کیا تو ہماری خدیجہ سب سے پہلے ہم پر ایمان لائی ہے اس امت میں پوری کائنات میں نبی علیہ شام کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی مرد ہو یا عورت سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ ہیں پھر آپ نے شاستم آئے سا تمہیں معلوم ہے خدیجہ ایسپتنی مکے کے لوگوں نے جب کہا تم جھوٹے ہو تو خدیجہ نے کھڑی ہو کر کے ران کیا میں اللہ کے ندی کی تصدیق کرتی ہوں کہ ان سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں ہے تمہیں معلوم ہے کہ میری خدیجہ کون ہے میری خدیجہ وہ ہے کہ ہر منی اناس جب میں یہ سالت کا اعلان کیا اور نبوت کی دعوت دی کی طرف تو بھایا تو مکے کے سارے لوگوں نے ناراض ہو کر کے ہمارا بائی کاٹ کر دیا نہ کسی کے دکان سے کچھ خرید سکتا تھا نہ کسی کے یہاں سے کچھ لے سکتا تھا نہ کسی سے بات کر سکتا تھا نہ کنویں کا پانی لے سکتا تھا ایسا معلوم ہے جب مکے والوں نے ہمارے ساتھ یہ بد کی تو میری خدیجہ اپنی ساری دولت لا کر کے میرے قدموں پر ڈال دیا ایسا یہ میری خدیجہ ہے آئندہ کبھی خدیجہ کے بارے میں مجھے مرامت نہ کرنا ایسا سن لو میری خدیجہ کون ہے جب دنیا جب تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی اولاد دیا ہے وہ سب کے سب میری خدیجہ ہم کو دیا ہے اس لیے خدیجہ کو میں کبھی بھول نہیں سکتا حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن نبی عرص نے خدیجہ کی اتنی فزیلت اور اتنی اہمیت بیان کیا ہم پھر اس دن سے میں نے خدیجہ کے بارے مرامت تو نہ کیا بس ایک ہی تمنا کرتی تھی عائشہ کاش کی تو خدیجہ کی جگہ پر ہوتی ہو خدیجہ تیرے جگہ پر ہوتی ہے میرے بھائیو یہ خدیجہ ہیں اس کے بعد میں ہماری دوسری ماں ام المن عائشہ رضی اللہ تارانہ تھا ہاں ابھی تک چرا بڑا عجیب و غریب ہے صحیح بخاری اور مسلم کی رہایت میرے بھائی یہ بات یاد رکھو تاکہ جو ہم سمجھانا چاہتے خطبے کا اطلاع محضور سمجھ میں مشہورات کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہ ہماری عثما ہیں یہ ہماری رہنما ہیں یہ ہمارے پدوا ہیں یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے اونچے مقام و مرتبے والی ہیں اور اسلام کی یہ پاسبا ہیں دین کی حاصرات ہیں کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں اور نبی کے نبی اللہ کے پیغام کو نبی سے لیا اور امتوں تک پہنچانے والی ہیں اسی لیے ان کے متعلق نازیوا کرمات کہنا کوئی ایسی باتیں کرنا جس سے ان کے شان میں گستاخی ہو, ہو, ہو یہ کفر ترار دیا جاتا ہے وہ سہی بخاری اور ملمومن نہ کہتے ہیں ایسا تین دن مسلسل ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک تصویر میرے سامنے تین دن رات میں برابر تین رات میں حضرت آسا آسا آسا کہتی ہیں اللہ رسول نے فرمایا آئسا تین دن رات میں مسلسل ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے تیار کر کے ایک لاہور کی تصویر لاتے اور حضرت جبرائیل امین دکھاتے یہ تصویر ہے اس کا آئسا نام ہے اور اللہ تعالی اس لڑکی سے آپ کی شادی کرائے گا اللہ حضرت یہ اونچا مقام و مرتبہ جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہو ہماری ماں حضرت مقام ہو نبی علیہ اللہ اسلام فرماتے ہیں جب رحی البین نے جب تین دن دکھایا تو ہم نے کہا اگر اللہ کو منظور ہے تو اس لڑکی سے ہماری شادی ہو کر کے رہے گی نبی علیہ السلات و اسلام سے صحیح مسلم کی روایت حضرت عمر رضی اللہ ہو پوچھتے ہیں یا اللہ اُن سے ہم جانتے ہیں آپ امت میں ہر فرد سے محبت کرتے ہیں ایک ماں باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت نہیں کرتا آپ اس سے کہیں زیادہ اپنے امتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ذرا بتائیں ائی انا سے حب رہی رہ پوری امت میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں آج فرمایا اے امر بات اصل تو یہ ہے کہ کائنات میں ہم اپنے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تمہارا سوال جو ہے کہ سب سے زیادہ میں کس سے محبت کرتا ہوں تو سن لو آئسہ سے زیادہ اس دل میں کائنات کی کسی انسان کی محبت نہیں ہے عائشہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہے پھر اللہ کے رسول نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہوں کو پچھلے گناہوں کو ظاہر کو باطن کو عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے عائشہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اتنا اونچا کا سچو ہوا ال ان کے اندر خاص خوبی تھی اور وہ ایسی خوبی ہے جو مردوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نبی علیہ سرا تو نے ارشاد فرمایا اے لو ہر لو آئرسہ تھا جتنی عورتیں آئی ہیں ان تمام عورتوں میں عائشہ وہی فضیلت وہی برتری حاصل ہے جیسے شریر کو پورے کڑگوں کے خانوں پر فضیلت حاصل ہے عائشہ کو افغل السا نبی سامنے قرار دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رہے سراف سلام کے ادوا میں ادواج مشہرات میں کتاب اللہ کا سنت رسول کا تفسیر کا اشعار کا عدم کا اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت تدی کا رضی اللہ تعالیٰ کو دے رکھا تھا اسی لیے مسلم کی حدیث کہ ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. <الْمَرْض> کہتے ہیں اللہ کی قسم سارے صحاب کرام ہم ہم اللہ کے رسول تھے جتنے صحابہ تھے اگر کسی حدیث کا مسئلہ آ گیا کوئی فتو آ گیا کوئی مسئلہ آ گیا جن میں سے کسی کے پاس اس مسئلے کا حل نہ ہو اس مسئلے کے متعلق کسی کے پاس علم نہ ہو آخرکار سارے مرد اصحاب رسول جب آجد آ جاتے تھے تو ہم لوگ عائشہ کے پاس جاتے اور سے سوال کرتے کہتے اللہ کی قسم سوال کرنے کی جیلی رہتی تھی حضرت عائشہ جواب دے دیا کرتی تھی اور وہی سارے صحابہ قبول کرتے تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا تبکو کتاب اللہ کا سنت رسول کا اور تقریباً پچاس سال تک ایک دو سال نہیں اس سر زمین پر رہ کر کے پچاس سال تک انہوں نے کتاب و سنت کی تبلیغ کی ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور مدو ہیں جن میں میما رضی اللہ تعالیٰ ہے جو علم اور حکمت سے بہت بھری ہوئی تھی جن کے پاس حکیمانہ علم تھا جس کے جیسے اللہ رب العالمی نے کسی کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازے علم و حکمت سے نوازے یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے یہ اتل حکمت میں اللہ کے رسو اللہ تعالیٰ شاہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے علم و حکمت سے نواز دیتا ہے اور جسے اللہ نے حکمت سے نوازا فقط اونسی خیرن کثیرہ سمجھ جاؤ کہ خیر و برکت کی بہت بڑی چیز اللہ نے اسے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو حکمت سے نواز ہے چنان سے کہا جاتا ہے صحیح کی روایے یہاں کے تو سلے ہودے ویا کے موقع پر ڈبی علیہ سراۃ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اگر مکے والے آپ لوگ عمرے کے گرج سے جا رہے ہیں احرام پہنے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں ہیں اگر مکے والے آپ کو دیکھے مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے سے منع کر رہے ہیں تو آپ ایسا کریں انسان آپ لوگ واپس چلے جائیں آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی آپ اپنے صاحب چودہ سو صاحب آئے سب کو حکم دیں کہ اپنا اپنا جانور یہی کے مقام پر زبا کریں اور مدینہ واپس چلے جائیں ان عمرہ عمرا نہیں کر سکتے وہ نبی علیہ سراغ شام کو اللہ کا حکم ہوا اللہ ایران کیا میرے صحابیوں اللہ تعالی کا حکم ہے اپنے جانور کو یہی دبا کر دو ان عمرہ نہیں کر سکتے مکے کے لوگوں نے مکے میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے اس لیے اللہ تعالی کا حکم ہے جھگڑے لڑائی نہ کروارت نہ کرو مار پیٹ کی, نہ آئے. حرم کی عزت و کو نہ یہاں کریں اور دبا کر کے مدی نہ جائیں اور آئندہ سال کر کے عمرہ کریں اللہ کے رسول نے اعلان کیا لیکن چودہ سو صحابہ میں صرف ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنے جانور کو دبا کرنے کے لیے تیار ہوں ہر ایک کہتا یا رسول اللہ ہم بزدل نہیں ہیں ہم مکے والوں سے لڑیں گے جہاد کریں گے شکست دے کر کے ہم عمرہ کریں گے اور اپنا جانور حرم میں جا کر کے زبا کریں گے پھر ہم واپس جائیں گے اللہ رسول نے بہت سمجھایا نہیں ایسا نہ کرو مکے میں جھگڑے لڑائی دن فساد نہیں اللہ کو یہی منظور ہے کہ تم لوگ بغیر عمرہ کیے ہوئے جاؤ اور اپنے جانور کو یہی زبا کرو جہاں ہو اور سب کرنے کے بعد ہی کھول دو رسول نے ایک بار دو بار تین بار بار بار کہا لیکن کوئی ایک انسان اپنے جانور کو دبا کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کو غصہ آیا تنگا گے, کر کے پریشان ہو کر کے خیمے میں داخل ہوئے جب خیمے میں داخل ہوئے امن ام مومن رضی اللہ تعالی نے یارسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا میں اللہ کے حوالے سے کو کہہ رہا ہوں لیکن کوئی مسلمان میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ام نے کہا رسول اللہ آپ لوگوں کو جو کہتے ہیں میں ایک مسئلہ ایک بات تجویز رکھتی ہوں وہ یہ ہے اپنی شوری لائیں شوری تیز کر کے میں دیتی ہوں اور جا کر کے کسی کو نہ بعد اپنے جانور کو سب سے پہلے آپ دبا کر دیں اور دبا کر کے خیمے میں آ کر کے بیٹھ جائیں ایک میری ماں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سپر پاور کی طاقت نہیں رکھتا یہ ہماری ماں کا یہ ازواج متحرات کا یہ کردار ہے جہاں چودہ سو صحاب کرام کنٹرول میں نہیں آ رہے ایک ہماری ماں اللہ کے رسول اللہ نے اپنی ندی کے لیے بیویاں منتخب کیا تو ایسی بات صلاحیت بیویا منتخب کیا عام عورتیں نہیں ہیں وہ جو چاہو کہہ ڈالو وہ نبی کی بیویاں ہیں اللہ دالا نے نبی کے لیے ان کو منتخب کیا ہے اللہ ہوش اللہ کر سن کرے چور لیا اور جا کر کے اپنا جانور لیا زبا کر دیا جیسے آپ اپنا جانور دبا کیا ہر صحابی سوچتا ہے اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے ہمارا جانور دبا ہو ہر صحابی اب انکار کرنے کی ضرورت نہیں نبی نے کر دیا نبی کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ کی بات پر عمل کریں گے چودہ سو صحابہ بغیر کسی اختراق کے اپنا جانور ضبا کیا یہ ہماری ماں تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنا اسوا بنانے کے تو فکر سے فرمائے الحمد للہ یہی وزواد متحرات جن کے اندر یہ کمال جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں اسی لیے ان کو اپنی ماں باننا اور کہاں مت تک ہی آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اپنا اسوا اور کدوا مانیں اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی نبی علیہ سراب نے خطبہ دیا انتقال فرمانے کے چند دن پہلے آپ صحت مند کھڑے ہونے کے لائے تھے آپ نے کھڑا ہو کھڑے ہوئے اور فرمایا ادا او ہنار ادا او ہنار اے لوگوں سنو سنو اوناس سنو سنو انسر یو شکوائیں ایاتیا رسول اور اب تی فو جی ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں سب کچھ ہے لیکن ہے تو بشر ہی ممکن ہے اللہ کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس ان قریب آ جائے اور وہ کہے چلیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے روح قبض کرتے ہیں اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ اپنے رب کے پاس چلیں تو میری امت کے لوگوں یاد رکھو میں انکار نہیں کر سکتا فوجیب بو یقیناً ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی جان اس کے حوالے کرنی پڑے گی میں چلا گیا تم بغیر نبی کے رہو گے ہم چلے جائیں گے تم موجود رہو گے لیکن انی تار فیکم کمسکلئی لیکن دو بڑی عجیب عظیم ترین چیڑے تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں آدھ ہو کتاب اللہ انور عہدہ فخوی کتاب و سم سکھوں کا ماتا دو عظیم ترین بھاری چینے جو شو کر کے جا رہا ہوں ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر نور ہے ہدایت ہے فراط مستقیم کی وضاحت ہے جنت تک پہنچانے والے راستے کا بیان ہے اس لیے اللہ کی کتاب کو نبی کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھام لینا نمبر دو جو بڑی عظیم ترین چیز چھو کر کے جا رہا ہوں وہ ہمارے اہل بیت ہیں ہمارے اہلیہ بیٹھے وہاں لوگ گئی جی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ادک چہروں کو منگوا ادک چہروں کو منگوا ہاں ادک چہروں کو منگوا اور میں تمہیں یاد دھیان کراتا ہوں خبردار ہمارے اہل بیت کو برا نہیں کہنا ہمارے اہل بیت کو برا نہیں کرنا ہمیشہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے گھر والوں کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی تکریم کرنا ان کی تعلیم کرنا ہم اللہ تعالی سے تم کو ڈراتے ہیں ہمارے خرکوانوں کو تنگ کر کے ان کو برا بنا کر کے خبردار ہمیں تکلیف نہیں دینا اللہ اکبر اور اہل بائک میں قرآن پاک سورت ان کی آئے اہم بیت میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا آپ کی ازواجے متحرات ہیں وہ کرنا تمروڑا سنا تھا واقعہ رشا گئی تھی وہ رقم تیرا یہ سورت حضاب کی آئے اللہ حرب الدمی نے سمایا اے نبی کی بیویو اے نبی کی بیویو اے تم اپنے گھروں میں رہو یا نساء النبی لَتُنَّا كَهَا دِن مِنَا نِسَا تم آپ عورتوں کے مانند رہی ہے تمہیں اپنے بفتار میں اپنے کردان میں ہر معاملے میں صراطِ مستقین پر رہنا ہے نبی کے گھر میں ہو اگر تم سے کوئی معمولی سے حرکت ہو گئی تو دنیا کے لوگ کہیں گے نبی کے گھر میں یہ ہوتا ہے اس لیے خبردار کبھی ای دینا آگے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ, اللہ تعالی چاہتا ہے اے بھائے تمہاری ساری کوتہیاں ساری خراب خانیاں برائی کے جتنے سے تمہارے اندر ہیں اللہ چاہتا ہے سب کو تمہارے دلوں سے نکال کر کے تم کو پاک کر دے تاکہ کیا مت صاحب نبی کی کسی بیوی بی سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے دنیا کہے کہ نبی کی بیوی بی یہ کرتی ہے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا انداز اریس اللہ ہو لیب انکمر رشا و نبی کی بیویاں ہیں ہمارے لیے اسوا ہیں آج ہر بیوی بی عورت کو چاہیے ہر مرد کو چاہیے کہ نبی کی بیویوں بی کو اپنا اسوا بنائے اور کیوں کیوں میرے بھائیوں وکل نماز مجھے کنہ اللہ کے نبی کی دو زندگی ہے ایک گھر سے باہر کی اور دوسری گھر کے اندر کی گھر کے باہر آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو مرد دیکھ سکتے ہیں روایت کر سکتے ہیں اب افکر عمر ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ ہیں باہر کی زندگی سے سارے معاملات سارے احادی آپ کے سارے گفتاروں کردار کو سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں روایت کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دھرم میں جا کر چلے گئے آدھی سی لگی جو آپ دھر میں گزاریں گے جہاں نابو بکر رہے نہ عمر ہیں نہ ابو بحرا ہیں نہ عثمان ہیں نہ علی ہیں نہ دلہ بن مسعود ہیں اگر کوئی ہے تو دروازے پر باہر بیٹھا ہوا ہے اب گھر کے اندر آدھی زندگی جو گھر کے اندر وہی نادل ہو قرآن کی حدیث کی نبی جو کچھ عمل کریں گے اس کو کوئی مرد نہیں دیکھتا کوئی عام عورت نہیں دیکھتی وہ صرف اگواجے کام دیکھتا ہے اللہ نے اے نبی کی خبردار تم باہر آنا جانا بند کرو گھر میں رہو اور جو کچھ قرآن و حدیث نادل ہوتا ہے نبی بیان کرتے ہیں اس کو یہاں رکھو اور دینوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈال رکھا ہے میرے بھائیو بتاؤ اگر کسی نے اتوا جو مظاہرات کو راستے سے ہٹا دیا تو گویا کہ وہ اسلامی زندگی سے فارغ ہو گیا آزاد ہو گیا وہ بدبخت قوم وہ بدبخت قوم اہل سنت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں ایک بدبخت قوم جو کہتی ہے یہ حداج متعارہ سب کے سب مرتد اور کافرہ ہو گئی تھی سنا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں جانتے ہیں نا صرف حدیج مسلمان سمجھتا اور کہتے آئسہ سے سب سے زیادہ جلتا ہے نوز باللہ ابھی چند دنوں پہلے سنا ہوگا بیان کہ اگر ہمیں مدینے پر قبضہ ملا تو آئسہ کی قبر کو کھو دیں گے اولا کر کے اپنے آسولی ہاں پر اٹکا کر کے کریں اللہ اکبر ہماری ماؤ کے بارے میں گستافیاں ہماری حدواج متحرات کے بارے میں یہ بدتمیزیاں اور ان کو اسلام سے خارج مور اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو پاک کر دیا ہے اور ظالم گروہ کہتا ہے کافر ہو چکی اسی لیے بالکل آزاد ہو چکے ہیں کیوں انہیں سے پاک چاہیے علی حسن حسین حسینا اور عباس پنچ سن فا. جن کو اللہ نے پاک کیا تعلیم ان کو ناپا کہ اس لیے میرے بھائیوں نب حسو متحرات کو راستے سے نکال دینا الگ کر دینے کے بعد کسی کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں رہتا وہ انسان مورتک ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں اس نے بولا کہ آدھے ایمان اور آدھے اسلام کو اس نے رد کر دیا میرے بھائیوں ہمارا اہل سنت والجماعت کا قیدا ہے سب سے پہلے گھر والوں میں اہل بیت میں کون ہے اگواج متحران پھر اس کے بعد جب نازل ہوئی نبی رہے سراج نے فرمایا علی فاطمہ حسن اور اللہ نے فرمایا ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے الحمدللہ ہم جیسے ادواج ہوتا ہے کو اہر بیت سمجھتے ہیں وہ آج رسول سمجھتے ہیں وہ ایسے پنچ دن پاک کو بھی ہم بیت سمجھتے ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہمارا یہی اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کے سارے کے سارے جنتی سب سے محبت کرنا ایمان کا جد ہے جس نے صحابہ سے محبت نہ کیا رسول سے محبت اس کی مکمل نہیں اور جس نے اگواج مشہرات کو اس سے محبت نہ کیا ان کی عزت نہ کیا ان کی تقریب نہ کیا ان کی تعظیم نہ کیا وہ بھی نہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے نہ رسول سے محبت کرنے والا ہے نہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے نہ علی اور فاطمہ سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا فاطمہ بھی ان سے محبت کرتے تھے اللہ ہو حضرت عائشہ کو اپنی ماں فاطمہ سمجھتی تھی کیسے کہا جا سکتا ہے فاطمہ سے تو محبت ہو اور حضرت عائشہ سے نفرت اور عدالت ہو اللہ تعالی ہم سب کو مل کے تو فکر فرمائے اور زیادہ تفسیر چاہیے یہ سورہ سور حداب تھینوی لا تم نے تین چار آہسے جانے کے بعد مطالعہ کریں سب پتا چلے گا ازوا جمتا ہے رات کا کیا اوشا مقام و مرتبہ توبہ کرنے والا بنا دے جو بیمار ہیں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اللہ تعالیٰ ان کا نہ منجا. ہر ہر خطرے سے ہر ہر پریشانی سے اللہ تعالی ان کو بچائے اور انہیں غلبہ عطا کرے اور حق کو غ... حق تعالی دنیا میں غلبہ عطا فرما اور کتاب و سنت کا بول بالا کر دے اللهم سر للالمین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و کرلاد کرتا جی رکھوں کر اللہ, اللہ, اللہ اکبر